اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون بالله مومنو تم بہترین امت ہو جسے جس لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے کہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کام اسے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے الحمدللہ الحمد من الطف وسلم ددین اللہ آباد دوستو ہم مدارس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہاں تک پہنچے تھے مدرسہ احمدیہ سلفیہ نہیں آرا سے ہم دربھنگہ پہنچ چکے تھے اب آگے بڑھیں گے جس طرح سے اس علاقے میں الحمدللہ مدارس کی مدارس کا قیام ہوا اہل علماء نے جو ہماری تحریک تھی آگے بڑھی اسی طرح سے پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہمارے مدارس قائم ہوئے نا ان کی برکت سے پوری دنیا کے اندر مدارس قائم کرنے کا سلسلہ قائم ہو گیا الحمدللہ للہ ساؤتھ میں آپ حضرات نے ایک مدرسہ سنا ہوگا جامعہ دارالسلام عمر آباد ابھی یاد نہیں اب انشاءاللہ تک رمضان میں سب کو یاد آ جائے گا جب چندے کے لیے آئے گی رسیٹ کاٹیں گے ہاں ہاں شیخ شیر شاہ ذکر کیا تھا انشاءاللہ یاد ہے سارے مدارس نا جامعہ دارالسلام عمر آباد ابھی ہم بتا رہے تھے سید عبد اللہ غز ان کے بارہ بیٹے تھے کتنے اور بارہ کے بیٹے جو سب کے سب عالم بنیں ان میں سب سے بڑے بیٹے جو تھے شیخ عبد الغد البارجبار غز نبی رحمت اللہ شیخ عبد یا مولانا عبد الجبار غز یہ سید عبد اللہ غز کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور تقریباً سب سے بڑے عالم تھے بلکہ لوگ ان کو امام کہتے تھے کیا کہتے تھے مولانا نہیں امام کہتے تھے بڑے دین دار نیک اور صالح تھے اللہ کا ان بزرگوں کا کچھ تقویٰ ہم کو اور آپ کو نصیب کر دے تو دنیا بھی بار ہو جائے ہوں آخرت بھی بڑے نیک صالح پرہیزگار دیندار مخلص انسان تھے مولانا عبدالجبار غزنوی یہ مدرسہ تقویت المان میں نے کہا امرتسر میں کائم کیا تھا شیخ القل میاں ندیر حسین محدید دہلی رحمت اللہ کے ہاں سے دہلی سے علم حاصل کر کے گئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے مدرسہ قائم کیا امرت سر نے مدرسے کا نام تھا تقویت الاسلام تقویت الاسلام یہ پورے خاندان کے سارے بھائی مل کے مدرسہ چلاتے رہے اس خاندان کی بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے اور ان کے بڑے کارنامے ہیں تحریک ندیش میں اگر انہیں کے حالات کو بیان کرنے میں زیادہ ٹائم لگے گا ان کو کسی اور موقع کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں صرف مولانا عبد غزنوی یہ پڑھاتے تھے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر درستے قرآن دیتے تھے نماز سجر اور نماز عشاء کے بعد جیسے ہماری مساجد کا دستور ہے درس قرآن اور درس حدیث درس قرآن دیتے تھے تو ان کے درس قرآن میں کئی لوگ ہوئے جس کا تھوڑا سا تذکرہ کر دینا ضروری ہے ایک تو علامہ شبلی نومانی کون سبلی نومانی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بعد میں انہوں نے توما استفار کر لیا تھا اس راتے مستقیم پر آ گئے تھے لیکن شروع میں بہت سخت تھے اہل حدیث ان کے بلکہ کہتے تھے کہ ایک مسلمان ایک مسلمان کرسچن تو ہو سکتا ہے لیکن اہل حدیث نہیں بن پاتا دیکھو کتنے سخت تھے کیا بولتے تھے ایک مسلمان کرشچن تو بن سکتا ہے لیکن اہل حدیث نہیں کتنے سخت تھے اللہ اکبر بہرحال آخر میں نے توبہ کیا بہت سخت تھے ان کے یہاں اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے کوئی آدمی اگر ان کے علاقے میں اہل حدیث ہو جاتا تھا تو یہ گھوڑے پر سوار ہوتے کوڑا لے کر کے جاتے اس کو گرفتار کراتے درخت میں باندھ کر کے اس کو مارتے تھے لیکن الحمدللہ للہ موڈا سلامت اللہ جے جی راج پوری ان کے بازو کے گاؤں کے تھے وہ اہل حدیث بنے علم حدیث حاصل کیا مناظرے ہوئے مناظرے میں ان کا دماغ ذرا سا ٹھنڈا ہوگا کن کا سولی نو مانے گا کہتے چاہتے اہل حدیشوں کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کے ہاں کوئی ولی نہیں پیدا ہوتا ہاں؟ سمجھ بات آ رہی ہے ہم لوگ سچ کے ہی لیکن ہمارے کتنے ولی پیدا ہوتے ہیں یہاں تک کہ پیداشی بھی ولی ہوتے ہیں اور جو جتنا ننگا ہو جاؤ اتنا ہی بڑا ولی اللہ ہو ہمارے ہاں دیکھو کتنے ہاں ولی غیر مکلی میں کوئی ولی نہیں پیدا ہوتا اللہ ہو یہ استفا کر امرت سر گئے ہوئے تھے کہاں چمنی نمانی امرت سر گئے تھے مولا ابو جبار گزنبی رحمت اللہ علیہ کے درس کو, کو سنا درس قرآن کو تو دور بیٹھے یہ غیر مقلد مکلی اہل لیڈیس اس کا درس نہیں سنیں گے لیکن کہتے ہیں جب درس قرآن سنا اتنا دل نرم ہوتا اتنا دل پر اثر ہوتا ان کی زبان سے کہ اگر اللہ اکبر کہتے تو دل چاہتا تھا جا کر کے ان کے قدموں کو چوم لیں اس دن جو درس قرآن سنا تھا کہتے ہیں نہیں اہل ہی میں بھی ولی لیکن الحمدللہ ہمارا ولی کپڑا پہننے والا تھا اور ان کے جتنے ولی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ سمجھ گئے گا ہمارا ولی کپڑا پہننے والا بادشاہ رہا تھا انہیں کے درس میں امرتسر جو ہے چمڑے کا کاروبار ہو سکتا ہے جو یہاں چمڑے کے کاروباری ہوں ایک زمانے میں پنجاب کا امرتسر اور سیالپور یہ دونوں شہر جو تھے بہت زیادہ چمڑے کے کاروبار مدراس میں ایک صاحب کامر تھے عمر, تھی. کاکا عمر. ان کے بہت بڑے کاروبار تھے چمڑے کے تو چمڑے کی تجارت کے لیے وہ امرت سر آتے رہے تو نمازی آدمی تھے ہنفی تھے نمازی تھے جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تو اسی وہی مسجد تھی مولانا عبدالجبار غز نوی رحمت اللہ علیہ کی اس مسجد میں نماز پڑھتے سنتے تو سوچتے وابا یہ کیسا مولوی ہے ہمارے یہاں بیان کرنے لگتا ہے تو کبھی پیر کو اڑاتا ہے کبھی پانی پر چلاتا ہے کبھی سندھو کو مردہ کہتا ہے مردے کو لیکن یہ کون خطر دیتا ہے نہ کسی کو اڑاتا ہے نہ بس جنت میں یہ ملے گی کرو گے تو یہ ہوگا یہ تو عجیب سے وہی ہوتے ہیں وہ امرآباد کا جو تاجر تھا کا, کا عمر امرآباد تو نہیں مدراس کا یہ نارتھ مدراس مدراس کا دو حصہ ہے ساؤتھ اور نار یہ نار کا جو تھا یہ اردو والوں کا جو تھا کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہو گئے کون کا عمر نام تھا کاکا سر نیم تھا جب یہ تاخیر آدمی تھے مالدار تھے بڑے کاروبار تھے جب یہ اہل حدیث سنئے تو ان کے اندر حرکت پیدا ہو گئی یہ بھی تحریک میں تحریک اہل حدیث میں حرکت کرنے لگے حرکت پیدا ہو گئی ان کے اندر برابر آتے رہے جب بھی آئیں تو وہیں ان کے درس میں جائیں ان کے پاس ان سے ملاقات کریں ان کے استفادہ کریں ایک دن ان کے دل میں حرکت پیدا ہوئی جو کچھ پیدا ہوا کہاں حضرت میں بہت تجارت کرتا ہوں بڑے بہت کاروبار میں اب کچھ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا ماحول اللہ, اللہ تعالیٰ ایسے ہی اسٹیشوں کو پیدا کر دیں آج بھی اچھے الحمد نہیں ہے اگر سیٹ لوگ کام نہ کرتے تو مسجد کیسے بن گئی اور ابھی بھی اوپر بن رہا ہے سیٹ لوگ تھوڑی سی محنت کریں گے تو کل ہی بن کے تیار ہو سکتی ہے بس ضرور ایسے سیٹ کے اندر حرکت پیدا ہونے کی حرکت ہو گئی اپنے اندر حرکت پیدا کرو اللہ ہو کر دیکھو ہاں ہمارے ہاں مسجد بنانے کے لیے کتنے چندے مدرسے بنانے کے لیے کتنے چندے اللہ ہو کر حرکت پیدا ہو کام کرنا چاہتا ہوں مولا ابد الجبار غزنبی رحمت اللہ نے کہا سب سے اچھا ہے تم ایک دینی مدرسہ قائم کر دو हा? اللہ کیا کام کرو مدرسہ ہمارے رگو پہ میں ہے کہ مدارس قائم کیے جائیں علامہ عبدالجبار غز نبی رحمت اللہ نے کہا کہ تم مدرسہ قائم کرو ٹھیک ہے پاکا عمر آئے سی کے باہر میدان میں بہت بڑی زمین خریدی کئی ایکڑ اپنے جیل خاص سے مدرسہ تعمیر کرایا اور اس علاقے گاؤں کا نام رکھا عمرہ عمرا بھیا نام رکھا عمرہ با عمرہ باد اسی عمرہ باد میں مدرسہ قائم کیا مدرسے کا نام رکھا دارستلان عمرہ امراباد اور جو اصل سیٹی ہے اس سے کچھ فاصلے پر قائم کیا کبھی اللہ تعالی لے جائے تو آپ کو تعالیٰ اور دعا کرو کہ پھر کا مدرسہ ہو جائے گا ارے آمیر کو بھائی ابھی دوسروں کے قبضے میں ہو گیا دعا کرو کہ پھر اللہ تعالی ہمارے اہل مدارس کو واپس لوٹا دے سمجھ گئے نا ان اللہ آئے گا اللہ مدرسہ قائم کیا تعمیر کیا ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہو گیا اور وہی بڑا مدرسہ جہاں کے صدر مدرس مولانا عبد الوہاب آروی رحمت اللہ رہے تھے کون مولانا عبد الوہاب آروی جنہوں نے دوبارہ اس جمعیت پہلے دی کہ دوبارہ حرکت میں لانے کا جو تحریر چلائی تقسیم کے بعد مولا موڑ عبدالو رحمت اللہ نے تقسیم کے پہلے اس کے صدر مدرس سے بعد میں وہ گئے مدرسہ آج تک چل رہا ہے اسی طرح سے ایک مدرسہ اور وہاں ساؤتھ انڈیا میں قائم ہوا ہماری تحریک کہہ رہی اس کا نام ہے جامعہ محمدیہ رائے در کیا نام ہے رائے در الحمد آج پورے آجرا میں کرناٹک اور آدرا میں آپ جائیں جہاں جائیں گے آپ کو جامعہ محمدیہ رائے درگ کے فارغین ملیں گے اپنے آپ کو جامعی لکھتے ہیں کیا جامعی فرا جامع فرا جامع اس کا مطلب ہے کہ جامع محمدیہ رائے درگ کا یہ مدرسہ قائم ہوا اور جتنے ابھی داستانیں سنے ہیں ان میں سب سے زیادہ دلچسپ داستان اس مدرسے کی ہے کس کی جامع محمدیہ رائے د لیکن پوری داستان تو کسی اور موقع پہ سنائیں گے ایک صاحب تھے اہل بیس ہو گئی شمالی مدراس میں شمالی مدراس جو ہے نارتھ مدراس اس کاٹ جس کو آرکٹ آرکاٹ جس کو کہتے ہیں وہاں کے جو بڑے نواب تھے ان کے سسر نواب آلم خان آلم نواب خان آلم خان یہ اہل حدیث ہو گئی اور جو بڑے نواب تھے بڑے نواب اس علاقے کے ان کی بیٹی جو تھی یہ ان کی ان کی بیوی ان کی بیٹی تھی فلاح و بڑے نواب جو تھے وہ تو بڑے سخت تھے لیکن بیٹی اہل حدیث ہو گئی یہ وہ خاتون ہے جس نے اس تحریک کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم بتائیں گے جیسے مردوں نے تحریک میں بڑے بڑی حرکت دی ہیں ایسے اس تحریک کو آگے بڑھانے میں ہمارے ہندوستانی عورتوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے لیکن اس کے لیے مستقل پرغام رکھنا پڑے گا انشاءاللہ شاء سمجھے نا یہ جو ہیں ان کو اہل حدیث ہو گئی بڑی سدائیں دی گئی طلاق دینے کی دھمکی یہ دھمکی, دھمکی، وہ دھمکی لیکن الحمدللہ للہ اپنی جگہ پہ جتے رہے اسی اصنا میں کلکتہ کے علاقے میں یہاں میں اترے حج کر کے موڑا محمد علی رام پوری رام محمد علی رام ان کو جب یہ ساؤتھ انڈیا میں گئے تھے سید احمد شہید نے بھیجا تھا اٹھارہ سو میں تو جو لوگ ان کو دیکھے تھے کہتے کہ بہت والے یہ دعا کر دے گا تو قبول وہاں نواب خان کو بیٹا نہیں ہو رہا تھا تو کسی نے کہا وہ وہاں کی مولوی جو آیا تھا نا وہ دعا کر دے گا تو کام بن جائے گا تو سر وہ عورت بچاری اپنی بہو اور بیٹے کو اولاد بہو اور بیٹے کو اولاد کے اولاد ملنے کے لیے اس نے موڑا محمد علی رام پوری کے پاس لے کر بھیجی کہ حضرت اللہ کے واسطے آپ سب صرف دعا کر کے چلے جائیں اور ان وہاں مدراسیوں نے مونا محمد علی رام پوری کو نکال دیا تھا بڑی طویل داستان نکال دیا تھا جب تبلیغ تبلیغ نہیں کر رہے دیا تب پیتلی کو جلا دیا ان کو پھیلا دیا وہاں سے کہے کہ بھائی کے یہاں کے لوگ تو داخل نہیں ہو تو نہیں آئے ہم بولیں تو مدراس میں جو نواب کی بیوی تھی اس نے اپنا شاہی اسپیشل جو پانی والا جہاز کا مدراس سے کلکتہ بھیجی اور کلکتہ سے وہی مولوی مولانا محمد علی رام پوری اکیلے ان کے جو استقبال کرنے والے آئے تھے سب کے ساتھ یہاں سے مدراس پہنچے وہاں گئے نواب صاحب کی بیگم نے دعا کروائی دعا کیا واقعی اللہ تعالی کو دے رہا مقصد بیٹا مل گیا اب اس کی دھاک جم گئی نہیں وہاں بھی بہت پیروں نے دعا کیا تھا لے لے کر کے پیسہ بیٹا نہیں ملا وہاں بھی فری میں دعا کیا ایک ہی دعا میں مل گیا بیٹا اللہ اس اہم عزیس مسلک کی اس پر واضح ہو گئی تو وہاں ان کی دعوت سے ایک بیچارے دیندار عالم تھے عبد القادر بادشاہ نواز صاحب کی تبلیغ سے اور ان کی بیوی کے ان کی بیٹی کے تبلیغ سے ایک عام آدمی تھا اس کا نام کیا تھا عبد القادر بادشاہ اور لوگ پاشا بولتے ہیں عبد القادر پاشاہ وہ بیچارے پڑھے لکھے لیکن جب کتاب سنت تعی سمجھ میں اہل حدیث ہو گئے کتاب سننا کیا لمبرداد اور بہت دور تک وہ تبلیغ کرتے رہے یعنی پورے ایریے میں تبلیغ کرتے رہے ایک شخص نام یاد سرمست سید سرمست حسین سیں سمجھ آؤ کون ہوگا سید بھی سرمست بھی رہے. سید سرمست حسین اتنا بڑا نام یہ مشاور کے بیٹے تھے کیا تھے ایک مجاور تھا درگاہ تھی اس میں یہ بیٹے ہیں سر سید سرمست حسین ماشاءاللہ یہ اصل میں ان کے باپ مجاور نے کہا مجاور کئی بیٹے ہیں ایک ہی مجاور بنے گا تو ایسا کرو ایک کو ٹیچر کو انگریزوں کا دور تھا کہا بیٹے تم تعلیم حاصل کرو ایک بھائی مجاور بنے گا اور تم اپنا ٹیچر بن جاؤ اس نے اردو ٹیچرنگ کا کورس کیا کوس پورا ہو گیا ٹریننگ کے لیے اس کو گورنمنٹ نے مدراس بھیج دیا کون کون کس کو پہلے سے اہم ایجی ہو گئے تھے یہ لڑکا نہیں مجاور کا لڑکا یہ بیجاپور کا رہنے والا کیا بیجاپور کا رہنے والا ٹریننگ کوسٹ کے لیے کہاں گیا مدراس کون سید سرمست اتنا لمبا نہیں تو سرمست ہوتے یاد رکھو یہ گئے ٹیچرنگ کو ٹیچرنگ کر کے لیے. میں کرتے چار بجے چھٹی ملی تو یہ گھومنے ٹہلنے کے لیے مدراس روڈ پر نکل گئے کہتے ہیں سرمست سید حسین ایک دن میں بازار میں گھوم رہا تھا ایک شخص ماشاء اللہ ی داڑھی لمبا ٹانگا صحت مند نوجوان سفید کپڑے چہرے سے نورانیات ٹپک رہی ہے سرافت ٹپک رہی ہے وہ گلی سے نکلا گلی سے نکلا جیسے باہر نکلا ایک سخت بازار میں پان کھا رہا تھا اور منہ بھرا ہوا تھا جیسے آیا پان اس کے منہ پر چھوڑ دیا جو اندر سے آیا تھا اس کے منہ پر سید سرمست حسین میں دیکھ رہا تھا کیسا پہ آدمی پر شریف چہرے والا آدمی جو ہے اپنی دستی نکالا اور پان پورا پوش کر کے لے یہ سارا آگے بڑھ گیا سرمست سید سید سرمست حسین کہتے کہا یہ کون ہے تھوکنے والے کون ہے کتا پاگل ہے یہ ہرامی بھی ایک کتا بھی ہرامی تو ٹھیک ہے پاگل کو پہر والا ہوگا کہتے میری حیرت کی انتہا نہیں اتنے میں آگے بڑھا ایک دوسرا سے کھانسا اور جتنا بلکام آیا سب اس کے اوپر چھوٹ دیا وہ بے چارا انسان کالی چہری چہرہ گالی داڑھی نورانی چہرہ شرافت اور امانت دار کا پیکر پوچھتا ہے جستی سے پوچھا میں نے آگے بڑھائی یہ کون سا آدمی جا رہا ہے کوئی نام نہیں بتا دا کہتا ارے چھوڑو یہ خرابی کتا پاگل ہے اللہ ہو دوسرے نے بھی نہیں کہا خرابی کتا پاگل میں کہتا ہوں اللہ یہ کتا کیسے ہوگا دو پیر ہے تو نہیں ہے میری بینائی بھی درست ہے سارے مارکیٹ والوں کو کتا نظر آ رہا ہے ہم کو کتا نظر نہیں آتا کہتے یہی ہماری پریشانی اتنے لوگ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا وہ گلی میں گلیوں میں کچا گلیوں میں جو گٹر کا بہتا ہے نا گندا کالا بد ایک آدمی اٹھایا اور اس کے بدن پر ڈال دیا اللہ دستی تو گیوی ہو گئی تھی بلگر اس نے اپنا یہ دمی کمیش کا دامن اٹھایا اللہ ہو کر پوچھا چلا جاتا میں نے کہا لوگوں یہ کیا ہو گیا ہے تم کو یہ کون آدمی ہے تیسرے نے بھی کہا چپ رہو حرامی کتا پاگل ہے یہ کہتے ہیں کرنا لوگوں نے اس کو حرامی کتا پاگل کیا کہ مجھ کو یقین آ گیا شاید میری بینائی ختم ہو گئی لیکن سب کچھ لگ رہا ہے وہ دو پیر ہی لگ رہا ہے چار پیراتا برباد جس سے پوچھا چھوڑو اس کو حرامی کتا پاگل اللہ اکبر کتنی بڑی نعمت ہے آدمی جو ہے ہم کو بیٹھے بیٹھائے عزت کی زندگی یہ نوبت کبھی نہیں آئی آپ پر یہ اللہ کا کرم ہے اس تحریک اہل حدیث کی برکت ہے ہمارے بڑوں کی جانی مالی قربانیاں ہیں ورنہ پتہ نہیں کیا ہو کر رہا ہوتا کہتے ہیں چلا گیا رات بھر نیند نہیں آئی کہ لوگ پان زمین پر تھوکتے ہیں اس کے اوپر بلگم نیچے تھوکتے ہیں وہ آدمی کے اوپر اور جس سے بھی موس جہاں سے گزارتا ہے جس کے ہاتھ میں جو آیا اس کے اوپر پھینک دیتا ہے اور جس سے مختلف ہر آدمی کتا پاگل ہے میری بینائی کم ہو گئی ختم ہو گئی میرا دماغ خراب ہو گیا کہ کتا آدمی ہمیں نظر آ رہا ہے کہتے ہیں آخر کار رات کسی طریقے سے بلارا دوسرے دن پھر آیا مارکیٹ میں دیکھیں وہ کتا ہے کہ آدمی بڑا دیکھیں کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہوا ادان ہوئی مارکیٹ میں جو مین راستہ تھا اندر گھسا لوگوں نے پوچھا مسجد ہاں وہ مسجد ہے کہاں مسجد میں گیا تو وہی جس کو حرامی پاگرل کتا کہہ رہے تھے وہ نماز ہو. مجھے یقین آ گیا اگر کتا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا کتا ہوتا تو مسجد میں نہ آتا کہاں میں بیٹھا تو نماز پڑھوں سلام کھیرا میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے کہا میرا نام عبد القادر پاشاہ ہے بس میں وہ عبد القادر بے اہل ایک ہو سو گیا اسے سارے لوگ اس پر گندگی پھینک رہے اور کہتے ہیں حرامی کتا پاگل ہو گیا ہے میں نے کہا جناب آپ آپ کے اوپر تھوک رہا تھا آدمی پان تھوک دیا بلگم تھوک دیا گٹر کا کچرا ڈال دیا ہم نے سب سے پوچھا سب سے پوچھا تو کہا کہ ہرامی کتا پا گئے آپ کا کیا جرم ہے یہ لوگ شرک و ملاج کہتے ہیں کرتے ہیں میں صرف ملاج سے توبہ کر چکا ہوں اور ان کو توحید کی طرف بلاتا ہوں یہ ہم کو گالیاں دیتے ہیں اسے تو روزانہ کا ان کا دستور ہے میں آ کے دھل لیتا ہوں صبر کرتا ہوں شاید کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن ان میں سے کسی کو ہدایت اللہ اکبر اللہ تعالیٰ یہی صبر یہی ہمارے تحمل ہمارے اندر ہی پیدا کر دے دوستوں یہ کون تھے عبد القادر کہا کہ اچھا تو آپ جب ہم کو بتائیں اب وہ سید سرمست حسین ایک میٹر کا نام والا اب سید بھی ہے سرمست بھی ہے حسین بھی ہے کتنے لوگ ہیں اللہ حکبر کتنا بڑا نام اکٹھا ہوا کہا کہ ابل کادی صاحب آپ بتائیں آپ نے کیا جرم کیا ہے جو اتنا برا آپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہا کچھ نہیں ایک اللہ کی عبادت کرو ہم کو سمجھایا جتنی باتیں بتا رہے تھے عبد القادر جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے سید سرمس حسین کہتے ہیں جتنی باتیں بتا رہے تھے جو توحید کی دعوت دے رہے تھے معلوم پڑتے میرے دل میں لکھی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے سرحص کیا کہتے ہیں میں نے کہا بھائی اچھا ٹھیک ہے ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ کتاب ہو سکتی ہے ذرا سے سننا کچھ کتاب ملے گی کہا کہ ہاں کتاب دے دوں گا کیا نام ہے تمہارا کہا میرا نام سید سرمست حسین ہے کہا کہ اگر چاہو تو نام اپنا بدل دو کیا نام رکھو کیا اپنا نام عبداللہ رکھ دو کیا رکھو سب سے اچھا نام کیا ہے اور آپ کہتے ہیں بچے کا نام عبداللہ رکھنے اور بستنے بھی بیمار ہونے لگے ذرا تکلیف ہو تین سال کے جائز بات ہے کیا کہیں گے نام بڑا جلالی ہے سوٹ نہیں کر رہا ہے یہاں ہے کلکتہ میں کہ نہیں آ? نام بدل دو کیا رکھ دو پیر حسین رکھ دو بس. پیر بستر رکھ دو چنگا ہو جائے گا اللہ یہ لوگوں کا مزاج تمہارے بیٹے کا نام کو بدل دیا میں نے کہا کتاب لائیں اندر گئے گھر اپنے پانچ منٹ میں لوٹے چھوٹی سی کتاب لے کر کے آئے چھوٹی سی کتاب لے کر کے آئے کچھ پھٹی کچھ پرانی کچھ لکھا کچھ نوٹ میں نے پڑھا اردو میڈیم سے پڑھا تھا تو یہ کتاب تھی تقویت المان کیا نام تھا تقویت المان نیچے دیکھا مصنف مولانا محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ نے شاہ اسماعیل شہید دیکھو اللہ تعالیٰ توحید کا بول پالا کیا اس سرزمین کے بیچ میں نام تھا شاہ محمد اسماعیل کہتے ہیں میں سید تو پہلے ہی سے تھا اب سید عبداللہ ہو گیا یہ جی تقویت المان کتاب پڑھی رات ریت نہیں آئے خود پڑھا میں نے نظر مان لیا اتنا متاثر ہوا تقویت المان سے میں نے کہا اللہ میں کتاب شیر کو بداس سے توبہ کر کے لیڈیز بن گیا چاہے لوگ کچھ بھی کہیں ہمیں یہی حق بنایا ہم نے قبول کر لیا توہید اور اتباع سنت اے اللہ یہ کتاب بہت اچھی ہے اللہ اگر مجھے تو میں شادی کروں گا اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں بھی اس کو ایسے ہی عالم بناؤں گا جیسے تفیط المان لکھنے والے عالم تھے اور نام اس کا میں اسماعیل ہی محمد اسماعیل ہی رکھوں گا اللہ اکلر کیا نام رکھوں گا آہ؟ آہ؟ اللہ وطلع. یہی نام رکھوں گا کہا کہ الحمدللہ لوٹے ماں باپ استقبال میں تھے بیٹا ٹریننگ کورس کر کے آ رہا ہے اور اگلے مہینے سے کہیں نوکری مل گئی انگریزوں کا دور ہے خوب اچھی تنخواہ دے کر کے آئے گا شادی کریں گے رشتہ دھونے کے بڑے پران ہیں بیٹا آیا تو چپ گھر میں گیا بڑی مبارک بادی مبارکبادی دی بیٹھی ہے ممی بیٹھے تین کھول کے عمار کھول کر کے پڑھنے یہ کیا ہو گیا الحمدللہ سمجھایا اور سب کو اہل سنایا لوگوں نے تنگ کیا تبادلہ کیا وہ بیچارے وہاں چھوڑ کر کے چلے آئے رائے درگ کا نام سنا ہوگا کیا رائے درگ یہ آدھرا کرناٹک کی بالکل بادر ہے الحمد کہتے ہیں گئے شادی کی بیٹا بھی اللہ نے دیا تو سید سرمس توفین جنہوں نے اپنا نام عبداللہ رکھا تھا انہوں نے بیٹا پیدا ہوا تو اپنا بیٹے کا نام جو نظر مانی تو سید محمد اسماعیل رکھا پھر عالم بنانے کی نظر مانی تھی بیٹے کو عالم بھی بنائیں گے عالم بھی بنایا الحمد عالم بھی بنایا عالم بن گئے گئے مولا جبار غز نوی کے یہاں امرتسر پڑھے موڑا سنانستری سے فائدہ اٹھایا اب وہی سید محمد اسماعیل اب مولانا سید محمد اسماعیل رائے درگ بن کر کے آئے آ کے ہی اب کتاب سنت کی دعوت رائے درگ کے اندر ہلچل مچ گئی بڑے بڑے مناظرے ہوئے انہوں نے رائے درگ کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام رکھا مدرسہ محمدیہ رائے درگ جو آج اس پورے خطے کا سب سے بڑا کتاب و سنت کی خدمت کرنے والا یہ ادارہ ہے الحمد میرے بھائیوں مدارس کی بڑی لمبی فہرست ہے لیکن آؤ ایک بات اور بتا کر کے ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں کیوں آتے وقت اندازہ لگا کچھ لوگ تھک گئے ہیں سنتے ہی نہیں. اور پوچھ رہے تھے آپ تھک گئے میں نے کہا نہیں تھکا آپ تھک گئے تو سر نیچے کی اندازہ لگا کہ تھک گئے ہیں کچھ لوگ سنتے سنتے باقی انسلا پھر ان شاء اللہ ایک بات ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ابھی آپ نے سنا دعوتی میدان میں ہماری تحریک جب چلی تو مکے اور مدینے تک بھی دعوت دینے میں مولا محمد ابو, ابو محمد ابراہیم عربی رحمت اللہ علیہ پہنچ گئی ایسے ہی جب مدارس کی بات آئی تو الحمدللہ ہم پورے دنیا کے نرمدر سے بھی قائم کہہ دیں گے صرف ہندوستان تک ہندوستان کے باہر قدم بڑھایا بس ایک بات بتا کر کے مشانے دے کے ہم آپ کو ختم کریں گے اور سب سے معذرت چاہیں گے اگر زیادہ وقت لیا تکلیف ہوئی تو معاف کرنا اور سننا چاہتے ہیں تو پھر انتظار کرنا ہاں اگلے سفر کا اگلے سفر کا سمجھے اللہ اکبر آج انیس سو اکیس کے اندر ضرورت محسوس ہوئی اس کی تفصیل ہم کسی اور موقع بتائیں گے کہ ایک ایسا اہل حدیث ادارہ قائم کیا جائے جس میں سو سوا سو بچے ایک وقت میں تعلیم حاصل کریں بہرحال اختصار دلّی میں مدرسہ قائم کیا گیا انیس سو اکیس میں جس کا نام تھا دادی حدیث رحمانیہ دادی حدیث رحمانیہ کلکل میاں نبیر حسین کے بعد یہ سب سے بڑا حدیث پہانے کا ادارہ ہوا جس میں جس کے فارغین پورے دنیا میں پھیل گئے دار الحدیث رحمانیہ اللہ وبر انیس سو اکیس میں قائم ہوا انیس سو تقریباً بائیس یا تیئیس کے درمیان عرب کے تین نوجوان یہ یا یاد یا یا رکھو کتنے نوجوان تھی عبد العیز بر راشد نجدی کون نزدیک خیر و برکت کی چیز ہے وہ جو نجد برا ہے وہ اور ہے ہمارے ہاں نہیں سعودیا وہ عراق کے اندر ہے سمجھے نا رحمد للہ کیوں اللہ رسول نے ادھر والا ادھر والا نہیں ادھر والا تو پتا چلا کہ وہ نجد جہاں کتنے اٹھیں گے وہ کہاں ہیں عراق میں ہے وہ سعودیہ میں نہیں یہ خیر و برکت والا نجد ہے عبد بن راشد نجدی نمبر دو عبداللہ بن یاد اللہ اکبر ریاضی نمبر تین عبد عبداللہ عبد اللہ عبد اللہ البی یہ تین نوجوان تین عالی انہوں نے سکا پڑھ لیا یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا ان تینوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ حدیث کا علم حاصل کریں حدیث کئی میں کہاں حاصل کریں چلو مشر چلتے ہی ہیں وہاں جا میرا آدھار ہے وہاں گئے کیا ہم لوگ حدیث حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں بھائی ہمارے ہاں حدیث تھوڑی موڑی پڑھائی جاتی فیتا سے فرصت ہی نہیں ہم حدیث کیا پڑھائیں گے اللہ ابن حدیث پڑھنی ہے تو ہندوستان جاؤ کہاں جاؤ اے ہندوستان یہ ہے ہماری اہل حدیث جماعت کیا سمجھا آپ نے آج ہمیں تانا دے دیں کہ تم نے کیا کیا ہمیں تو سب کچھ کیا تم نے کیا کیا ہے وہ بتاؤ ہمارا سارا کارنا، سارا کارنامہ ہماری پگڑی اپنوں کو پہنا دیتے ہو تو سمجھ گئے اور انہوں نے کیا اللہ اکبر حدیث حدیث ہے تو کہاں جاؤ ہندوستان گئے بےچارے ان بھیجا جا رہا ہے وہ تینوں علامہ رشید رضا مصری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تھا ان سے ملے حضرت اس وقت آپ مشر کے عرب کے سب سے بڑے مشہور عالم ہیں ہم تینوں حدیث پڑھنا چاہتے ہیں حدیث سکھلائیں حدیث پڑھائیں علامہ رشید رضا مشری رحمت اللہ علیہ نے کہا بھائی دیکھو حدیث اگر محجستانہ انداز کی جیسے حدیث پڑھی پڑھائی جاتی ہے اگر ایسی حدیث پکنی ہے کیوں علامہ رشید سمجھ جائے کہ حدیث ہنفی بھی بنائی جاتی ہے صافی بھی بنائی جاتی ہے مالکی بھی بنائی جاتی ہے ہے حدیث لیکن اس کو کیا بنا دیتے ہیں لوگ نو؟ توڑ مڑوڑ کر کے من اٹھا تو کہا بھائی دیکھو اگر تم تینوں حدیث پڑھنا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی جگہ دنیا میں ہندوستان ہے وہاں جاؤ تمہیں بہت سارا انداز سے حدیث پڑھائی جائے گی اور حدیث عمل کے لیے پڑھائی جائے گی تو مڑور کے اپنے مذہب کے مطابق بنانے والا طریقہ ٹریننگ نہیں دی جائے گی وہ تینوں ہیں لائف اتنا بڑا عرب جہاں جاتے ہیں، کہاں جاؤ علامہ رشید اللہ اٹھا دی کہتے ہم لوگوں نے سنا کہ عراق عراق میں اس وقت کوئی محدث ہیں جو حدیث پڑھانے کا مدرسہ کھولے ہوئے ہیں چلو ان کے پاس چلتے ہیں کہاں وہاں چلیں عراق پہنچے تو صاحب مدر اس سے ملے محدث سے کہا بھائی حدیث تمہیں پڑھا دوں گا لیکن صحیح معنوں میں اگر حدیث پڑھنا چاہتے ہو تو, تو ہندوستان جا دیکھا ہم نے کہاں جانا پڑے گا ہندوستان میں حدیث پڑھو کہاں میں نے کہا کہ خدایا اتنی بڑی مسیم جہاں جاتے ہندوستان جاؤ ہندوستان جاؤ کہاں نکلے سے کشتی پر بیٹھے بامبے کے ساحل پر اتر گئے ہم لوگوں نے کہا بھائی جہاں گئے حدیث پڑھنے کے لیے لوگوں نے کہا کہاں جاؤ ہندوستان جاؤ تو ہندوستان تو آگئے کہاں پڑھے تو بامبے کے لوگوں نے کہا بھائی اگر حدیث پڑھنا ہے محدثانہ انداز سے تو دلی جاؤ کیا؟ تو نہیں آ رہی <تصفح> نہیں تو اسے بھی سات کر دیتی نوٹ کر لو, لو ابھی ہر سوچ دے رہے کہ تھک میں جائیں آپ لوگ اللہ ہودہ حدیث پانی کہاں جاؤ دلّی ریاض سے مصر مصر سے ایران ایران سے ہندوستان بامبے ادھی تک بچاروں کو حدیث کا مدرس نہ ملا کہاں جاؤ دلی جاؤ کہتے دلی اتر گئے لوگ اس سے ملے بھائی ہم کو حدیث پڑھنی ہے کہیں تو دوری پڑھانے والا ملا بھائی نہیں حدیث تو نہیں کہیں ہدارہ ملا نہیں بھائی کہیں کو دوری بھائی نہیں کہا حدیث بھائی؟ بھائی حدیث بہت جہاں گئے ہر ایک نے کہا حدیث دلی میں پڑھو تو دلی کے مسلمانوں نے کہا بھائی بات کریں اگر حدیث پڑھنا چاہتے ہو حدیث جیسے حدیث کا حق حد ادا ہو تو یہ فنا گلی میں ایک مدرسہ ہے دار الحدیث رحمانیہ جو انیس سو اکیس میں قائم ہوا پہلے جسوں نے قائم کیا تھا اور وہاں ایک عالم ہے جن کا نام ہے الحدیث مولانا احمد اللہ پرداب گڑھی کون نام لے رہا تھا پہلے رہا آپ ہے نا ہاں ابھی بہت بعد میں آئے مولانا احمد اللہ پرداب گڑھی وہی اس وقت دلی کے اندر ہیں جو حدیث کو محدثانہ انداز سے پڑھا سکتے ہیں تینوں آئے شیخ العزیز موڑا احمد اللہ پتا گڑھی سے ملے کہا کوئی بات نہیں پڑھو تین سات ان تینوں طالب علم نے دلی میں رہ کے حدیث کس سے پڑھی رہمانیہ نے نہ بند گئے نہ سہارنپور گئے نہ ندوا کیوں دنیا نے کہا حدیث پڑھنی ہے تو وہاں جاؤ اور اگر حدیث بگاڑنی ہے تو وہاں جاؤ وہ کیا کہیں گے بھائی اگر ادھر سدھر کھڑنا تو ادھر جاؤ سیدھے پڑھنا ہے تو یہاں جاؤ تیس سال رہ کے تینوں نے حدیث پڑھی پھر وہاں سے بھو باندھ وہاں حدیث پڑھی کس طرح حدیث پڑھ پڑھا کر کے الحمد للہ تینوں پھر واپس گئے مشر گئے کہاں گئے مشر گئے وہاں جا کر کے علامہ رشید ردا مستری اور علمائے اہل حدیث سے ملے اور وہاں انہوں نے انصار سنت المحمد کیا نام کی جماعت اہل کی تنظیب قائم کی کیا قائم کیا تاکہ یہ تنظیم یہ جماعت جیسے ہندوستان میں تحریک اٹھی ہے ایسے یہاں بھی دیکھا کتنا بڑا اونچا مقام و مرتبہ آپ کے ہندوستان کا ہے ہندوستانی کہ ہندوستان دلی سے حدیث پڑھ کر کے جائے اور تحریک اہلے دس کہاں شروع کرے مصر میں پھر سوڈان میں ملیشیا میں افریقہ کے بعد ممالک میں ان تینوں نے پورے علاقے میں تحریک علی جس کا شروع کر دیا اس طرح تحری کا علم عام ہوا اسی اصنا میں ہمارے سید مونا احمد علی مولانا احمد صاحب تھے کیا سید احمد یہ پاکستان پنجاب کے رہنے والے تھے دلی میں رہ گئے تھے یہ گئے تھے حج کے لیے ماں مدینے میں دیکھے تو مدینے میں اور ان کو اس قسطے کا علم ہوا اللہ اکبر عرب کے لوگوں کو کتنے بڑے عرب خلیج میں ملک کتنے ممالک ہے حدیث پڑھانے والا کوئی نہیں حدیث پڑھانے کا کوئی مدرسہ نہیں حدیث پڑھنے کے لیے تین طلبا مصر ریاض سے کہاں دے مصر مصر سے ایران عراق سے بامبے بامبے سے دلی دلی میں حدیث پڑھانے کے لیے جائیں حدیث جہاں سے نکلی ہے وہاں حدیث پڑھانے والا کوئی نہیں الحمدللہ للہ احمد دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ نے ہمت دی انہوں نے تھان دیا کہ ہم ایک مدرسہ مزینے میں قائم کریں گے کہاں قائم کریں گے مدینی میں وہاں انہوں نے زمین خریدی باب المجیدی پر ایک مکان خریدا اور مدرسے کے لیے لیکن اب قیمت کہاں ادا کریں تقریباً ایک لاکھ ریاض اس وقت کا تھا ترکیوں کی حکومت ہے ہنپیوں کا طلبہ ہے کائم کیسے کریں چندہ وصولنے کے لیے آئے ویچارے رنگو یہاں وہاں گئے جماعت حافظ عمید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے ملے کیا بات ہے مدرسہ قائم کرنا حدیث پکانے کا مدرسہ کہاں کائم کرنا ہے مدینہ کہاں کتنا چاہیے کہا کہ اتنا ایک وقت نکالا کہاں لے جاؤ مدرسہ قائم کرو وہاں گئے مدرسہ قائم کیا اور اس مدرسے کا نام رکھا دار الحدیث مدین سیبہ ایک دارالحدیث دلی میں ہے اور دوسرا دارالحدیث کہاں ہو گیا مدینے میں اسی مدینے میں کن دارالحدیث ہے اسی سے پڑھ پڑھ کر کے حدیث کے اتنے بڑے عالم بنے کہ مدینہ یونیورسٹی کے قائم کرنے والے وائس چانسلر جنرل سیکرٹری سب کے سب اس کی مدد سے اور آج سارے مطار پر چلا گیا ہے آج بھی وہ مدین لادار الحدیث کے نام سے ہے اور وہی سید احمد دہروی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے لوگ آج نظام بھی کر رہے ہیں چلو الحمد ہماری تحریک کوئی کلکتہ دلی تک نہیں ہاں جہاں نگاہ اٹھاؤ گے وہاں ہندوستانی اہل حدیث تحریک یہاں سے اٹھی تھی پوری دنیا کو تحریک پیدا کر دیا چلو نواب صدیق انتقال ہو گیا بھوپالی رحمت اللہ علیہ کا ان کی نوابی ختم ہو گئی اب سارے لوگ کھڑے ہو گئے میدان میں جو ان کا ادارہ تھا اس پر قبضہ کیا لوٹ مار شروع کر دیا ان کے اصل میں جو مستثار تھے وہ مولانا مظہر حسین آزم گڑھی تھے کون تھے مظہر حسین آزم گڑھی مظہر حسین آزم گزی رحمت اللہ رہے یہ نواز سندھی خسن خا کے مشیر کار تھے ان کے انتقال کر جانے کے بعد جب بھائیوں نے اس میں دونوں بھائی تھے بڑے بھائی ہو ہمارے سمجھ گئے نا چھوٹے بڑے دونوں بھائی تھے ظلم کرنا شروع کیا اور رہنا مشکل کر دیا تو یہ بیچارے آزم گڑھ میں رہنا چاہتے تھے لیکن نواز صاحب کی بیوی نے کہا تم اگر رہنا چاہتے ہو یہاں تو اور اگر کہیں اور جانا چاہتے انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میں مکتا چلا جاؤں کہاں مکتا تو آپ نواز صاحب نے جو روباتیں وہاں بنائی ہیں ان روبات کی ہم دیکھ بھال کریں گے تو نواز صاحب کے اہلیہ نے تا چی کے جائے لیٹر بنا دیا جتنی وہاں روبات ہیں نواب صاحب ہماری بنوائی ہوئی سب کی دیکھ بھال تمہارے ہاتھ میں ملحر حسین گئے الحمد للہ کچھ دن رہے اللہ رب العالمین نے ان کو رئیس المتوفین بنا دیا جو معلمین ہوتے ہیں تمام کرنے والے خاص طور سے ہندو پاک کے جو ہن جات جاتے تھے ان کا معلمین بنایا اب بڑی شہرت ہو گئی ہندوستانیوں سے ملاقات ان کے بیٹے ہوئے ان کے بیٹے ان کے بڑے بیٹے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انہوں نے ان کے دل میں ایک بات آئی ہمارے آبا واجد نے تحریک حدیث کو آگے بڑھانے کے لیے مدینے طیبہ میں بھی دار الحدیث قائم کیا تھا تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم ایک ادارہ मदी مقرمہ میں بھی قائم کریں جیسے مدینہ میں حدیث کا درد ہوتا ہے ایسے ہی کام ہونے لگے مکے بھی انہوں نے زمین خریدی بڑی قربانیاں دی اور الحمد للہ ایک دارالحدیث کائم سے دارالحدیث مکہ ہاں ہمارے دو دار الحدیث ایک دار الحدیث دہلی میں دوسرا دارالحدیث مکے میں اور تیسرا دارالحدیث مدین طیبہ میں اب حدیث کے پہنے پہانے کا سلسلہ مکے میں بھی شروع ہوا مدینے میں آج تک الحمد للہ مکے اور مدینے میں ہمارے قائم پر دونوں دارالحدیث موجود ہے اور دونوں کے قائم کرنے والے ہندوستانی اہل حدیث ہیں میرے بھائیوں یہ حملے مدارس کے ہماری تحریف نے اتنے مدارس قائم کر دیا الحمدللہ مدر مدرسے ہی مدرسے صرف بر صدی صدیر تک نہیں ہم نے اربوں کو بھی مدرسے حدیث پڑھانے کے کھول کر کے دیے ہیں یہ سب جماعت ہند کے سارنامے ہیں اور اس تحریک کی حرکت ہے میں بڑی لمبی باتیں ہو جائے گی اور اپ لوگ اس سے زیادہ شاید سن نہ سکیں یہ ہماری تحریک ہم جو اٹھی ہیں الحمد اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہمارے علماء نے حدیث کے اسی خدمت کی پہلو یہ بھی تھا. خدمتیں حدیث اس تحریک کی برکت سے حدیث اور قرآن کی کتنی خدمتیں کی گئی میرے بھائی اب وہ مسئلہ چھڑیں گے تو شاید شہر کرنا پڑے گا اور ساتھی بیٹھ نہیں سکیں گے لیکن اتنا بتا دیں الحمدللہ ہم نے یہاں بوریے پر بیٹھ کر کے چھوٹے سے چراغ جلا جلا کر کے حدیث کی وہ سر لکھی ہی ہیں حدیث کے وہ مدرسے کھولے ہیں کہ دنیا حیرت میں پڑ گئی یہاں تک کہ جب آج کے ملک سلمان جباہ اللہ خیرن جو اس وقت سعودیوں کے سعودیا کے حاکم ہیں ان کے والد ملک عبد العدیم نے جب مکے اور مدینہ حضاد کو فتح کر لیا اور حجاز کو فتح کر لینے کے بعد جب مکہ ان کے قبضے میں آ گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مکے کے حرم میں بیٹھ کر کے کوئی ایک مدرس ہو جو یہاں لوگوں کو حدیث کا درس دیا دیا کرے تالا رسول اللہ کی صدا گولے ساری سدائے حرم میں گونج رہی ہیں لیکن رسول اللہ کی صدا حرم میں ہی رہی ہے تو ملک ابد الزیز رحمت اللہ ہمیں ہر ایک ایسا عالم چاہیے جو درسے حبیب سے بتاؤ جہاں بھی دنیا میں لے کر بھیجا ہر جگہ سے لے کر آیا کہ جلال ملک اگر آپ مکہ میں حرم کے اندر کسی حدیث پہانے کے لیے کسی مددس کو آپ تراشنا چاہتے ہیں تو اس وقت دنیا میں ہر ایک طرف چاروں طرف سے لے کر آیا مصر سے شان سے سعودیہ سے عراق سے ہندوستان سے مغرب سے اور مشرق سے جہاں تک لے کر بھیجا ہر ایک کے جانے سے جواب کیا آیا اگر آپ چاہتے ہیں ایسا مدرس ایسا عالم جو حرم کے اندر مکے میں بیٹھ کر کے حدیث پڑھائے تو صرف ایک ہی عالم ہے وہ ہندوستان میں ہے ہاں؟ کہاں ہے وہ ہندوستان میں ایک دنیا میں ایک ہی عالم ہے دنیا میں ایک ہی عالم ہے اور وہ بھی ہندوستان کے اندر ہے وہ کون ہے آزم گڑھ مبارک پور میں مولانا عبد الرحمان مبارک پوری جنہوں نے تدمدی کی شرح کی تو بتل دی ان کی طرح اتنی عام ہوئی کہ حرم کے اندر اگر حدیث پہانا ہے تو اس کے لیے ایک ہی مدت لوگوں نے کہا دنیا میں اس وقت موجود ہے ہندوستان میں ہے وہ عبد الرحمان مبارک پوری ہے ملک عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کر لکھا اور بھیجا آدمی کو کہ آ جاؤ مونا عبد الرحمان مبارک پوری کو کہو معقول تنخواہ دیں گے حرم میں بیٹھ کر کے حدیث کا درج دیں تاکہ عرب کے لوگ فائدہ اٹھائیں لیکن اخلاص تو, تو ایسا مونا عبد الرحمان مبارک پوری نے کہا ہمیں تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے ہم اس بوریے پر ند مٹی پر بیٹھ زمین پر بیٹھ کر کے ایک چراغ کو جلا کر کے ہم کے یہیں نکلے آپ کسی اور کو ڈھونڈ لے انہوں نے ان کی دعوت قبول کرنے سے معذرت کر دیا بہت یہ میرے بھائی اگر سناتے رہیں تو بات بڑی لمبی ہو یہی مونا عبد الرحمان مبارک پوری ہیں جن کو منتخب کیا گیا لیکن انہوں نے جانے سے انکار کیا انہی باتوں کو ہم اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور ذرا جتنی حرکت میں اس حرکت میں آنے کے اللہ توفیق دے اور انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر یہ پوری جو تحریک ہوئی ہے حدیث کی جو دوسرا حصہ ہے خدمت حدیث کا خدمت قرآن کا ابھی تو میں نے صرف دو باتیں بتائی نا ایک تو دعوتی تحریک سے دعوت دنیا میں پھیلی تو ہوئی کتاب و سنت کی نمبر دو، نمبر دو تحریک نے مدرسہ قائم کر کے تعلیم و تعلق کا سلسلہ پوری دنیا میں عام کر دیا ایک تیسرا پہلو اور تھا لیکن اس کو نہیں چھڑ کے وہ کیا تھا کہ کی تحریک کے ذریعے دنیا میں کتاب و سنت کی ترجیح نسل کیسے ہوئی اس کو کسی اور موقع پر انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ سب کو کے توسیع گلطی فرمائے اور پھر کبھی ایسے مل بیٹھنے کے توفیق دے تاکہ تیسرا پہلو اور اس تحریک کے فوائد سے ہی دنیا کو کیا ملا وہ بھی انسان دونوں چیزیں لائیں گے اللہ تعالی سب کمر کے توفیق اس کی فرمائے